بالکل ٹھیک ہے یہ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اله وصحبه اجمعین رضی الله <سلام> تعالیٰ سے روایت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم دیا جب میاں بیوی بی کو لعان کا حکم دی کیا جب میاں بیوی بی لعان کر رہے تھے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ایت اللہ عنا کہ دو لعان کرنے والے ایزا عیدو کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ دے ہند الخامسطی پانچویں گواہی کے وقت علا فیہی اپنے مو پر فقال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما انہا موجبتن یہ پانچویں جو گواہی ہے یہ واجب کرنے والی ہے فعن عائشت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج من عندہ لیلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کے وقت عائشہ غیرت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے تو مجھے غیرت آئی جذباتی ہو گئی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ماں اصنعو میری جو کیفیت تھی اس کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں اے عائشہ تمہیں کیا تم مجھ پر غیرت کرتی ہونے عرض کیا علیہ ومثلی علیہ ومثلی کا میری جیسی جو عورت ہے اس کو کیوں نہیں غیرت آئے گی؟ جیسے مت کو غیرت آتی ہے جیسے آپ کو غیرت آتی ہے فرمایا شریفان کی آپ کے پاس آپ کا شیطان آیا تھا قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے یا اللہ یار کیا شیطان میرے ساتھ بھی چیتان ہے کالا صلی اللہ وسلمیا جی ہاں میں کیا نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بھی یا رسول اللہ چتان ہے کالا نام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ہاں ولیکن اللہ علیہ اللہ نے میری مدد کی ہے اس کے خلاف اسلمہ یہاں تک کہ وہ میرے تابع ہو گیا ہے مسلمان ہو گیا ہے باب ال کا لغوی معنی شمار کرنا گنتی کو عربی کے اندر کہتے ہیں عادی میں نے بلا چیز گنتی کی شمار کی اور شریعت میں عدت کہتے ہیں کہ وہ انتظار عورت پر تاز اور ضروری ہو اور یہ انتظار کب ضروری ہو جاتا ہے جب شوہر بیوی سے اس دیواجی تعلق قائم کر لے اور پھر اس کو طلاق دے دے یا بیوی کے ساتھ فلوتے صحیح ہو جائے یا بیوی یا شوہر مر جائے اس وقت ہوتی ہے یہ انتظار کرتی ہے یہ عورت الفصل الاول عن ابي سلمتا عن فاطمه بنت قيس انما ان ابا عمرو بن حفص طلقها البتته وهو غائب فارسل اليها وكيله الشعير فشفته فقال والله ما لك علينا من شيء ابو سلمہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عم ابو عمر بن حفظ انہوں نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو تین طلاقے دی وہ وہ غائب جبکہ وہ خود موجود نہیں تھے فَأَرْسَلَئِ لَيْهَا اور ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارسل ایلیہ وکیلہ اشکعیرا ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وکیل ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل نے حضرت قاتمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شعید جو بھیجا بطور فقہ کے ہو. تو اس پر ناراض ہو گئی یہ ناراض اس لیے ہوئی کہ جو اس کی کیا قیمت ہے مالک من شیئن فقیل نے کہا کہ اللہ کی قسم خالی نام نشیئن ہمارے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں ہے فجاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سے لگی فذکرت ذالک له نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ ذکر کیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما لئیس لکی نفقت تیرلی کی نفقہ نہیں ہے فامراہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان تعتد تی بیت ام شریقن یہ تو عزت گزار ام نے شریف کے گھر میں مقالہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکم راۃن یغشاها اثابی یتذین ابن ام مسوم <تصفح> کہ یہ جو خاتون ہے ایسی خاتون ہے کہ ان کے گھر میں میرے صحابہ آتے جاتے رہتے ہیں ام شریف کے عزیز و اقارب آل و اولاد یہ آتے جاتے رہتے ہیں اس لیے ان کو اپنے گھر میں یہ جو ام شریف کا گھر ہے اس میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے لہذا تم ایسا کر لو کہ ابن ام مکتون کہاں اعتد دی وہاں عدد بزار لو کہ <عَامًا> وہ ایک نابینا صحابی ہے یاد ہے کہاں تم اپنے کپڑے رکھ سکتی ہو فل تھی جب تو حلال ہو جائے پھر مجھے خبر دے دینا کہنے لگی فَلما جب میں, حلال ذکرتو له میں نے ذکر کیا معاوی ابھیان فتح بانی اب معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم انہوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا خطبانی مجھے بھیجا ہے نکاح کا پیغام اما ابو جہم یہ جو ابو جہم ہے کلا یہ نہیں رکھتا اپنی لاٹھی کو اپنی گردن سے یعنی سخت مزاج ہے اور اماں معاویہ بَاقِ تو باقی جو معاویہ ہے کن لاما لہو وہ تو ایک غریب آدمی ہیں جس کے پاس مال اور اسباب نہیں ہے لہذا ان کی ہی میری رائے یہ ہے کہ تم نکال کرو اوسامہ بن زید کے ساتھ بن زید کے ساتھ تم نکاح کروا تو میں اسے پسند نہیں کیا اسامتا پھر فرمایا کہ تم اسامہ سے نکاح کرو تو میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر اور برکت آتا فرمائی اور خیر و برکت کے ساتھ رشک جانے لگا ایک روایت میں ہے عنہ فاتمہ نہیں ہے ہاں ایک صورت ہے کہ جب ہاملہ ہو پر ایک مسئلہ آپ نے سمجھنا ہے تلا ہے جس میں تین جس میں شوہر کا رشتہ بیوی بی سے بالکل کٹ جائے بغیر نکال کے دوبارہ رشتہ نہ ہو سکے اب اس کی دو صورتیں ہیں یہاں <تصفح> کے <تصفح> درمیان شوہر اس کا نفکا بھی دے گا اور اس کو رہائش بھی دے گا اور یہ شوہر پر واجب ہے بال اتفاق کوئی اختلاف نہیں جیسے کہ حدیث کیا خیر میں آیا اللہ حاملن اس میں کوئی اختلاف نہیں یہ تو حاملہ کے بارے میں یہ مبطوطہ اگر غیر حاملہ ہو جدت کے دوران کیا اس کو نفقا اور رہائش دی جی جائے گی یا نہیں <تصفيق> اس سلسلے میں دو مذاہب پہلا مذہب یہ ہے کہ نفقا بھی دی کیا جائے گا رہائش بھی دی جی جائے گی اور یہی مطلب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جللہ ابن مسعد رضی اللہ تعالیٰ اور سفیہ شوری رقی محلہ کا ہے دوسرا مذہب یہ ہے کہ مبطوطا غیر قاملہ اس شوہر کے ذمے نہ اس کا رہائش ہے نہ اس کا نفع کوئی چیز بھی واجب نہیں ہے یہ مذہب ہے امام شافعی رحیم اللہ کا اور امام مالک رقیم اللہ کا بلکہ یوں کر لیں یوں کر لیں کہ امام شافی کا جو مذہب ہے اس میں تھوڑی سی یہ ہے کہ سکنہ رہائش تو لازم ہے نفقا لازم نہیں ہے رہائش تو لازم ہے نفقہ لازم نہیں لازم ہے لازم نہیں. امام شافی اور امام مالک کا مذہب ہے امام احمد بن حنبل الرحیق السلام انتکون... علیکم کیا میری آواز آ رہی ہے اچھا جی تو تین مذہب ہے نمبر ایک رہائش بھی لازم نفقہ دینا بھی لازم یہ مذہب ہے احناف کا مذہب یہ ہے کہ رہائش دینا ضروری خرچہ دینا ضروری نہیں یہ مذہب ہے امام شاقعی رہے اللہ کا امام مالک رہے اللہ کا تیسرا مذہب یہ ہے کہ دونوں چیزیں واجب نہیں ہے شوہر کے اوپر یہ مذہب ہے امام حمبل رہے مح اللہ کا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی دلیل اس حدیث کے آخری الفاظ ہے کہ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نفقہ نہیں ہے اور رہائش بھی نہیں ہے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بن تقیس کو خاون کے گھر کے بجائے ابن امسوم کے گھر میں عزت گزارنے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ خاون کے گھر میں عزت گزارنا بھی ضروری نہیں امام شافعی امام مالک کی دلیل کہ رہائش دینا لازم ہے وہ قرآن حکیم کی آیت ہے من تو رہائش یہ قرآن کے ثابت لہذا رہائش دینا تو واجب اور نفقہ دینا لازم نہیں وہ اس حدیث سے آخری الفاظ ہے احنا کی دلیل سکنا دینا رہائش دینا یہ ضروری واجب شوہر کے ذمہ اس کی دلیل تو قرآن حکیم کی نفقا واجب ہے خرچہ دینا بھی واجب ہے اس کی دلیل حضرت صلاح کامل کہ ان تک فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پہنچ گئی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے باوجود ایسی عورت کو جس کو طلاق بتا دی گئی تھی اس کو خرچہ بھی دیا کرتے تھے اور رہائش بھی دلوایا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم اپنے رب کی کتاب کو اور اپنے نبی کی نہیں چھوڑیں گے ایک ایسے عورت کی قول کی وجہ سے جس کو وہم ہو گیا ہے یا وہ بھول گئی ہے اور بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ایسی عورت کو رہائش بھی ملے گی خرچہ بھی ملے گا اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کو تین طلاقے دی گئی ہیں اس کو رہائش بھی ملے گا اور نفقہ بھی ملے گا اور جب رہائش دینا ضروری ہے امام شافعی امام مالک کے نزدیک جب رہائش دے دی اس کے اندر آپ نے اس کو قید کر لیا تو صرف قید کرنا ہی ذمے نہیں ہے قید کرتے وقت اس کو خرچہ بھی دینا پڑے گا اب فاطمہ بنتے قید کی روایت کا جواب کیا ہے وہ انشاء کل کے سبق میں آ جائے یہ بات سمجھ نہ آئی ہو چکی